پولیس میدان لوگی قبولیات فرمائے اس کے علاوہ ہمارے مجاہد دوست مولانا صدیق صاحب دار الطلیم اسلام کے تمام اساتذہ کرام اور ہمارے میزبان الحترم حضرت شیخ العدیث مولا رشید احمد صاحب دامدوج ہوں جو دارالملک ہونے کی وجہ سے اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں آج آپ کے دار الطعلیم اسلام میں دور حدیث کی سب سے بڑی کتاب بہاری شریف کا افتتاح ہے. میں صرف اس بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں یہ علم حدیث میں ہے اور علم حدیث وہ علم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال آپ کی تقریرات یعنی وہ کام جو آپ کے سامنے ہوا آپ خاموش ہے اور آپ کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں اس کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس حیثیت سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کی غلط شہادت دارین ہے صحیح بخاری جس کی آج آپ پہلی حدیث پڑھ رہے ہے یہ تمام حدیث کی کتابوں میں اسے جو مرتبہ حاصل ہے کہ جب یہ صحیح بخاری لکھی گئی اس سے پہلے امام شافی رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ اسحل کتب و بعد کتاب اللہ موت مالک لیکن صحیح بخاری کی تصنیف ہونے کے بعد امت کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ اسح القتب و بعد کتاب اللہ بخاری قرآن کے بعد وہ صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے امام بہاری رحم اللہ نے جن کی ولاجت ایک سو چورانوے اجری ہے اور جن کی وفات دو سو چھپن اگری میں باسٹھ سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے اور بخارا کے پاس ایک ہر جگہ ہے جہاں پر ان کا لفن اور ان کی قبر ہے امام بہاری رحم اللہ جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد وہ نابینا ہو گئے تو والدہ ماجدہ ان کی ان کے لیے بہت روتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے والدہ کی دعا قبول فرمائی ویسی بھی والدین کی دعا بد دعا دنیا لگتے ہیں حدیث میں آتا, <متحدث> آتا ہے <متحدث> نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں عطا فرماتے ہے والدین کا خدمتگار دنیا میں کامیاب ہوگا اور بعض گناہوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے ہیں کہ والدین کا نافرمان دنیا میں بھی سال ہوگا حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ جو اس والدین کی خدمت پاتا ہے وہ دنیا میں رنگا جاتا ہے اور جو استاد کا ادب کرتا ہے اللہ اس کو علم دین کی دولت نوازتے نوازتے ہیں چنانچہ والدہ کی دعا قبول ہے کہ اللہ پاک امام بخاری رحم اللہ کو دس سال کی عمر میں قوت بیماری عطا فرما دی اللہ نے اسے چونکہ حدیث کا کام لینا تھا اللہ نے محدث کو جو حافظ عطا فرمائے ہیں کہ آج کل تو دنیا میں حافظہ ہے ہی کوئی بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے شکاوت اللہ وکیل حفی فوسل محاسی کہ اصل گناہ کر کے اللہ حافظہ کی دولت کو چھین لیتے ہیں آج افسروں کے یہاں جیب پر نام لکھا ہوتا ہے بکروں کا زمانہ تھا تو ایک افسر دستخط کرنا چاہتا تھا کہ نام اپنا بھولا ہوا تھا رات ساری شراب دے پیتے ہوئے جاگی بلانی تو گنٹی بجاؤ کے باہر سے نائب کاسد چپواسی کو بلاتا ہے کہ میرا نام کیا ہے وہ کہتا ہے سر آپ کا نام یہ ہے ہم جب ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے نام یہاں لکھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کے جو کہ حفظیں نہیں ہیں اس لیے ان کے نام یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں لیکن محدثین کو اللہ نے وہ حافظ عطا فرمائے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے امام بخاری رحم اللہ نے اپنے سفر کا آغاز کیا بخارا صدر کان اس زمانے میں اس کا نام خورا تھا ان علاقہ کے تمام محدثین سے حدیثیں حاصل کی پھر بہباد علمی مرکز تھا کوفہ بسرا علمی مرکز تھا مدینہ طیبہ اور اس کے ساتھ مکہ معذمہ مصر کا لکھتے ہیں کہ امام بحالی رحم اللہ نے ایک ہزار اسی اساتذہ کران سے شروع حدیث حاصل حدیث کی اور آپ کو چھ لاکھ حدیث یاد تھی محدثین کے نزدیک حدیث کی تعداد اس طرح ہوتی ہے کہ اگر مثال یہی حدیث جو پہلی ہے علم یاد بال فرس کی سو ادب سنگوں میں تو مادن اس کو سوا دیسی کہتے ہیں اس لحاظ سے امام بحاری رحم اللہ کو چھ لاؤ کا دیسی یاد تھی اس کے بعد آپ کا ارادہ ہوا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جس کے اندر صحیح روایتیں ہوں اور صحیح محدسین کے نزدیک اسے کہتے ہیں کہ اس کے راوی اعلیٰ درجے کے حافظ عادل ضابط ہو اور عموم بخاری کی ایک شک یہ بھی ہے کہ استاد اور شی کی کم از کم کسی ایک مقام پر ملاقات ہو حالانکہ باقی محدسین صرف ایک زمانہ ہمیں بھی کافی سمجھتے ہیں چنانچہ نیمی بہاری رحم اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ نے سولہ سال کے عرصے دو رکعت نواز روسل اور اس کے بعد ایک دس ذکر کی کچھ مکمل نے کچھ مدینہ طلبہ نے آ کر یہ حادث کا مجموعہ تیار کیا جس کی تعداد ایک قول کے مطابق سات ہزار دو سو سات ہزار تین سو پچیس یا دو سو پچیس ہے یہ تکرار مرفعت موقفات اقوال سمیت ہے اور بغیر تکرار کے بعض کے نزدیک چار ہزار ہے اور بعض دو ہزار سے کچھ اوپر تعداد مانتے ہیں چنانچہ امام میں رحم اللہ کو اللہ نے حافظہ اتنا عطا فرمایا تھا کہ آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک عدیث کے سننے کے لیے کئی ماہ کا سفر کر کے ایک محدث کے گاؤں پہنچے وہ ایک گوڑے کو پکڑنے کے لیے کپڑا انہوں نے پھیلایا ہوا تھا جب گوڑا پاس آیا تو انہوں نے کپڑا جھاڑ دیا اور گوڑا کو پکڑ لیا امام بخاری رحمۃ اللہ وہیں سے واپس ہو گئے اس نے پوچھا فرمایا کہ جو شخص ایک آوان سے جھوٹ کر سکتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کوئی بات میں اس سے لینے کے لیے تیار نہیں ہو اتنی احتیاط کے ساتھ امام بخاری رحم اللہ نے یہ مجموعہ تیار فرمایا ایک موقع پر امام بہاری رحم اللہ کسی علاقہ سے گزرے تو محدثین نے آپ کے حافظے کا امتحان لیا سو عدیثے اور ہر ایک کی صنعت جو بات پیش کی آپ خاموش لے جب وہ سارے خاموش ہو گئے تو امام صاحب نے اسی ترتیب کے ساتھ کہ تم نے پہلی ابیس یہ پڑھی اس کی سند یہ ہے وہ نہیں ہے دوسری, دوسری اسی ترتیب کے ساتھ سنا دی وہ دنگ رہ گئے کہ امام بہاری رحم اللہ کل پاک نے کتنی کوفزہ تا فرمائی ہے چنانچہ امام بہاری رحم اللہ کی کتاب کو اللہ نے اتنی قبول فرمایا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر صحیح بہاری قرآن کے بعد اس کا صحیح ترین مقام ہے اس کے حواشی بتیس کے قریب اس کی شرح ہے اور یہ ہنشیاں جو آج تقریباً بڑے شریر میں مقبول ہے یہ حضرت مولانا احمد علی پوری رحم اللہ کا لکھا ہوا ہے اور آخری پانچ پارے دان دان الیدان حجت الاسلام مولانا محمود قاسم نولوتی رحم اللہ کے لکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں پیر بیر نے صاحب کا کے نکال میرے مریر میں لکھتا ہے کہ جب پیر صاحب پیسہ آئے تو مدیا وہاں کے خدا بیش صاحب پیر صاحب کو کہنے لگے آپ نے حدیث کہاں سے پڑی ہے انہوں نے کہا مولانا احمد علی سہارنگ پوری سے تو کہا وہ تو تب کا تھا تو پیر صاحب نے کہا وہ تب کے نہیں تھے وہ تب کے تھے چنانچہ آج بھی میرے پیر میرشا صاحب کے ہاں علمائے دیوبند کی تقریر نہیں ہے اور بریلویہ حضرت کے یہاں علمائے دیوبند کو اسلام ماننا نہیں ہے یہ ان دونوں کا بامی فرق ہے چنانچہ یہ آشیا بے حد مقبول ہے اس کے علاوہ غالم دراری حضرت والما رشید امدنگ رحم اللہ کی بہترین تقریر ہے جس پر شیخ الحدیث مم الظف رحمت اللہ کی مختصر تعریفات بھی ہے فیض الباری بھی ہے اور آج اردو میں تو بے شمار شرح ہے ایک الہام الباری شیخ الحدیث وقت تفصیل قاضی شمس الدین رحمد اللہ کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ مشکل مقام کو چھوڑا نہیں گیا آسان کو چھیڑا نہیں گیا تو میں ایک دن تو رائے کرام کو اس کا ایک مقام دکھاتا ہوں کہ امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں عبد اللہ بن عمر وسلی فی سو دن اصاب بمن ابن عمر ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے جس کو پور لگا ہوتا تو اس کی آگے کاجی شمس الدین رحمت لگتے ہیں بٹ تنویر اور ایک تقلیم معلوم یہ ہے کہ معمولی سے حول ہوتا جس کو نجازتے کلیلہ کہا جاتا ہے تو وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے بہرحال صحیح بخاری اور ساحل کتے کتاب بال بخاری ہے انشاءاللہ شاء اللہ اس طرح حضرت لال پہلے حضرت العالمہ رشیدہ مصاحد بامت فیوزم پڑھاتے تھے اب حضرت جو حضرات یہاں پہ آپ کو پڑھائیں گے آپ انتہائی خوش نصیب کے عباد ہیں جنہیں اللہ تعال انہوں حدیث کی کتابیں اللہ پڑھنے کا موقع نصیب کروا دیا بڑھ رہا ہے صحیح بہاری قرآن کے بعد صحیح کتاب ہے آج احادی سے رسول جس طرح مسلمانوں کے پاس ہے یہودیوں کے پاس نہ پولاد ہے نہ ساب پورات کی کوئی بات ہے عیسائیوں کے پاس نہ ساب انجیل کی کوئی بات ہے نہ انجیل کا حفظ ہے لیکن مسلمانوں کے پاس ایک کروڑ پچہتر لاکھ حافظ ہے اور چھپن ہزار اس سال طلباء اور طالبات نے پرانے پاک حفظ وفات المدارس میں مکمل کیا ہے اور طالب اس طرح جو تجزیہ آئے وفات المدارس کا چھ ہزار سے زیادہ طلباء ہیں جنہوں نے درجہ عالمیہ کا امتحان دیا ہے اور گیارہ ہزار سے زیادہ طالبات جن ہیں جنہوں نے درجہ عالمیہ کا امتحان دیا ہے اور طالبات جہاں دنیا کے سکولوں میں میدان مار رہے ہیں یہاں کے بدارس کے اندر طالبات طلبا سے زیادہ کیونکہ وہ یکسوئی کے تعلیم حاصل کرتی ہیں اور طلباء کے وہ زید یکسوئی سے ماری ہوا کرتے ہیں بہرحال صحیح بخاری اللہ پاک کے پیارے نبی قاسم کے ارشادات ہیں انگریز نے حدیث کے خلاف ایک فتنا کھڑا کیا تھا شیخ الحدیث مالا مسلم فراز خان صاحب بامت ہو وہ لکھتے ہیں کہ سات ملکین حدیث انگریز میں پیدا کیے عبداللہ چکر والوی ریاض فتح پوری جعفر فلواری علامہ مشرقی ڈاکٹر والا اور سب کا سرزاں غلام احمد پرویز تھا جسے علمائے جوبان میں بریلی میں شیلا نے اوپر کا فتلہ لگایا کہ یہ شخص حدیث کا ممکر نہیں ہے بلکہ پورے اسلام کا ممکر ہے آج صحیح بخاری جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں یہ علوم کا اتنی بڑا خزانہ ہے کہ قرآن شخص فرمان ہے اور نبی کے حادی اس, کی عملی تشریح ہے اس کی تشریح ہے اور صحابہ نمونہ ہے, ہے اور جتنی متین اس, اس, اس انداز کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں ثابت کرتے ہیں بہرحال صحیح سی بخاری سیاستہ اور معتعین اور یہ سال تحاوی کا یہ بڑی برکت والا سال ہے آپ دل رات قال اللہ صلی اللہ پڑھیں گے اور صحیح بخاری اتنی برکت ہے کہ کے اندر جب مصیبت تو صحیح بخاری کا ختم کیا جاتا تھا اور یہ بھی ایک قسم کے مجربات میں سے تھا کہ صحیح بخاری کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے بہرحال ہمیں اپنے اقابر سے ہمارے استاد حضرت مال محمد مبریس قانونی رحم اللہ صحیح بہاری پڑھا کے اس سب اکابر کا نام لے کے علامہ نمور شاہ کاشمیری رحم اللہ مول خلیل ابو پوری رحم اللہ تعالی اور اس کے علاوہ جتنے بھی اکابر علماء جو بند ہیں آج ہندوستان میں حبیض اگر مدینہ تک پہنتی ہے تو شاہ ولی اللہ کے بغیر نہیں پل سکتی ہے یہ علماء جو کے پاس ہی ہے باقی جتنے مکات فکر ہیں وہ ان چیزوں سے بالکل خالی ہیں ہم نے ابو بے راب میں صحیح بخاری کی حدیث لکھی ایک عالم بائی مجھے کہنے کے یہ حدیث آپ نے کیوں لکھی ہے میں نے کہا ہمارا ذہن خدا کی پہڑی ندی تاثر کی سنت کا پہلے ہے تو صحیح بخاری کی حدیث میں نے لحم اللہ علی اود اللہ سارا اتنا حضور قبول مساجدہ میں رات کی لکھی ہے خاتم النبی لانبی ابادی السونی تھی وسلمت الخلف راشدین البادین یہ لکھی ہے تاکہ ہمارے عقائد کی پہچان ہو جائے امام بخاری کو غیر مقلدین کہتے ہیں یہ غیر مقلد تھے خاشاہ وکل آپ دیکھیں غیر مقلد وہ شتر وے بہار قوم ہے جو اجماع ص صحابہ کو نہیں مانتی تین طلاق کو نہیں مانتی اور اذان عثمانی کو نہیں مانتی لیکن وہ شاز کام جو صحابہ نے کبھی کبھی کیے ہیں ان کو مانتی ہے لیکن امام بخاری رحم اللہ اخبار تعبین کو بھی آپ دیکھتے ہیں حجت سمجھتے ہیں کہ امام بخاری ہر گز غیر مقلد نہیں ہے یہ غیر مقلد آج کل کے دور میں گمرہ قسم کے لوگ ہیں ہم الشف القرآن مولانا غلام اللہ رحم اللہ کے پاس تھے آپ نے فرمایا ہران شریفین میں بیس تراویخ ہوتی ہیں ہرائب شریفین میں اذان جمعہ کی پہلی ہوتی ہے تو انہوں نے بیس تراویخ بھی چھوڑ دی اور پہلی اذان بھی چھوڑ دی یہ لوگ اجماع صحدہ کے اجماع امت کے مخالف ہیں امام بخاری کے بارے میں مشہور تو یہ ہے کہ یہ مجتہد تھے لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ وہ تیج تھے لیکن اصول میں آپ چند چاروں اماموں میں سے امام شافی رحم اللہ کے بارے میں آپ عقیدت رکھتے تھے کال عباس اللہ سے امام بخاری رحم اللہ نے امام صاحب رحم اللہ کی تنقید بھی کی ہے ہم سر آنکھوں پہ پھر بھی امام بخاری کے تقوا کے حافظہ کا عقیدہ رکھتے ہیں انہوں نے امام صاحب کی جو تنقید کی آپ کو امام صاحب کا مذہب صحیح معنی میں پہنچا دیا تھا ورنہ امام بخاری رحم اللہ کا تقبہ ہرگز امام الرحم امام ابو الفا رحم اللہ پر تنقید کو جائز نہ کرتا میں میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے علبائی کرام کو یہاں کے تمام اساتذہ کراؤں جو آپ کو حدیث پڑیں گے یا باقی اسباب پڑھاتے ہیں اور بالخصوص شفیق مقرر حضرت مولانا رشید مصعب الامد فیض ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی ہم سب کو صحت آفیت اور اللہ تعال سلامتی کے ساتھ جو وقت ہے تا دیر اللہ دین کی خدمت کے لیے اللہ پاک ہمیں قبول کرے اب میں حضرت شیف الحدیث مولانا سیف الرحمان صاحب دامد برخاست کرتا ہوں کہ وہ کو کچھ نہ بار میں جو یہ میں ہر کی اور عبد السلام محبد اللہ کی افتتاح ہمارے لیے ہے بہت ہی خوشی اور فضل کا سبب بنا ہے مزید جو حضرات خوشی لائے ہیں ہر ایک کا لے کر ان کے مطابق کچھ دینا یہ کچھ معنی نہیں رکھتے ہمارے جتنے احباب ہیں اقابے ہیں ان کی ذات خود ان کے مقام کی ترجمان ہے ان کی ذات خود ان کے مقام کی ترجمان ہے اور اگر میں کچھ کہوں تو میں آ تو ابھی نے مطلب بھی کب جس بھی اچھا لیکن وہ یہ بھی برباد اور پسند نہیں کرواتے آواز بھی میری کچھ کافی مت سے کمزور ہے تکلیفی ہوتی ہے بہرحال میں تمام احباب کا جو حاضر ہیں ہماری باری کی سدھا میں اور ہماری ہر تقریب میں یہ مزلج کے رونق ہوتے ہیں کوئی تکلیف بیچنی ہوتی کہ یہ آباد نہیں ہوتے ہیں. میں فی دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ادا کے مطالبے پر ایسے حاضر ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ان کی اپنی ایک مزت اپنا ایک کام ہوتا ہے اور کبھی ہے تو جو سوچوں اول ارت ہمیشہ اس طرح کے تقریب میں وہ آ رہے ہوتے لیکن اسی خدمت کے سلسلے میں وہ آج آپ طلبہ کی مدرسے کی مدرسے کی اور جو ہے ان چیزوں کے خدمت میں وہ باہر جو ہے انگلینڈ میں ہے اور ایک مولانا زومن کا مدد جوہاری کہ وہ کسی کام پر گئے ہوئے باقی ہمارے جس کے آباد ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمیں درات اور اللہ تعالیٰ ان کی برفنی لا اے اللہ تو ہماری ابتدا پر فرمائے اے اللہ اسی ابتدا کو اختتام تک بخیر و عبیت ساتھ ادا کے معابنین کے طلب آنکھے پنچائیں اے اللہ ادر دیکھو آپ مزید کی دی نظر دیں کیونکہ ہمارے تمام ادارے دوڑ کے مظالم سے ماپوس کر تمام مسلمانوں کو اللہ وجو کے مظالم سے ماپوس کر پائے اللہ ہمارے ہندو مشالم قبوص فرمائے بیماروں کو ہمارے عقاب جتنے دنیا سے وہ کر اللہ اعلیٰ میں وہ اعلیٰ فرادم نزیف فرمائے رمبنا تک ملنا کرم حنين وقوم علينا عند مكان صلى الله عليه وسلم ناصب اشرف والخلق یہ جب اشرف العلوم ہے تو ایک کہ مشتریب علم حدیث یہ جی اشرف ہو الخلق اشرف ہو فلحل خلقی الخلق والشمائل یہ علم افضل ہے تو مستقل بالعلم کے لیے چاہیے کہ سورتً سیرتاً خل قن عادت یہ بہ نسبت باقی لوگ ان کے ممتاز ہوں اس میں سمجھ گئے یعنی آپ ایسے امتیازوں کے واقعی یہ جو لوگ پڑھتے حدیث ان پہ حدیث کا کیا اثر ہے اب سمجھ اس کی ایسی مثال آپ کو بتاتا ہوں قرآن عظیم میں آتا ہے کمن فرضفی مل حج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فلحج جو شخص ایام حج میں شور حج میں حج کا ارادہ کرتا ہے تو یہ جگڑے نہیں گناہ نہ کرے فسق فجور نہ کرے آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جداد جائز ہے جہاد میں جدار کی بات ہو رہی ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جدار جائز ہو یہاں فصق جائز ہو ہاں اس دارم اسلامی بھی جگر ناروائے حرام ہے یہاں بھی فسوخ حرام ہے رائس میں مدرسنگ میں رفس حرام ہے یعنی گندی ہوا تھی جسے یمشین بنا ہم اس کو بھی فص سے رف سے تعبیر کیا ہے تو یہاں بھی جدال حرام ہے اور یہاں بھی مدرسہ میں رفت مدرس حرام ہے مغرسی میں فصق حرام ہے تو پھر عشر حج کے ساتھ اس کے تفصیص کی نسبت کیا ہے سمجھتے ہو یہ آپ کو حدیث کا در ہے اور انہیں قرآن کا درس نہیں ہدر آنا ہے پھر یہاں آنا ہے اشارہ ہے کہ اشور حج یہ حج کے لیے وز ہیں حرم ہے یہ تین گناہ دنیا کے ہر حصے میں نارواں ہے تو حرم میں بطری کے اولا نارواں ہے آپ سمجھ گئے اب آ جاؤ بد اخلاقی بد شکلی اور بد صورتی ہر ایک انسان کے لیے حرام ہے تو مشتغل بالحدیث کے لیے بطریق کے اولا حرام ہے اور سمجھیں تو اس لیے چونکہ یہ حدیث اشرف العلوم ہے تو مشتغل بالحدیث کے لیے اخلاق اور افعال سیرت اور صورت میں اپنی شرافت کو ظاہر کرنا ہوگا سمجھ گئے نمبر ایک الداب المطرف الحدیث پہلا ادب آپ کو بیان کرتا ہوں جس کا تعجب مشترک ہے معلم اور متعلم دونوں کے لیے اصلاح ہے پہلی بات کیا ہے اصلاح ہونی جاتی اپنی نیت کی اصلاح کرنا ہے اب نیت کی اصلاح کیسے ہوگی امام باروی بخار نے بھی سب سے پہلے حدیث نے نمل اعمال لائے ہیں جیسے مشکات والی نمل اعمال لائے اس نے اس کی تکلیف کی ہے اب انمل اعمال اس لیے لایا ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ استاد جی اور بتانا چاہتے ہیں کہ طالب العلم جی آپ اس اشرف العلوم میں مشغول ہو رہے ہو اپنی نیت کی اصلاح کرو کہ العلم للہ، بس دراست العلم للہ، کہ آپ کو یہ علم حاصل کرنا صرف اللہ کے لیے ہو لا دنیا کیوں اس لیے کہ علوم میں دنیا سے دنیا حاصل ہوتی ہے توجو کرو علوم دنیا سے دنیا حاصل ہوتی ہے تو علوم دنیا سے دنیا کو نہ حاصل کرو علوم دینیسی دین کو حاصل کرو یہ منام یاد سب سے پہلے استاذ کے لیے بھی اور طالب علم کے لیے بھی اصلاح نیت ضروری ہے کہ العلم اور جن حضرات میں مشکات پڑھائیں تو آپ حضرات یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین وعیدیں ان لوگوں کے حق میں بیان کیے ہیں جن کا مقصد حسول علم نے دنیا ہو یہاں تک کہ ایسے لوگوں کے لیے لعنت کی اور غضب الہی کی وعیدی بھی ذکر ہیں تو سب سے پہلی شک آپ کے لیے اور میرے لیے استاد اور طالب علم کے لیے یہ ہے کہ اصلاح اصلاحیت اللہ تعالی کہ ہم اس علم کو کے حیثیت سے نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھائیں گے نہیں سنیں گے نہیں سنائیں گے بلکہ اس علم کو عبادت کی حیثیت سے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے اللہ ولم لیا ہے نا تو یہ تو نبی کی وراثت ہے تو اس وراثت لینے کے لیے نبی کی اطاعت ضروری ہے یہ ایک ہو گیا الدب سانی جس میں اشتراک ہے معلم اور متعلم دونوں کا لابد علم یش اگر علم حدیث ان یقین متوزم متطد کر وہ شخص جس کو علم حدیث میں اشتغال ہے مستقل ہے علم حدیث کے لیے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان متوجی ہو اس کا وضو ہو اس کا وضو ہو اس کا بدن ظاہر اور باطرین پاک ہو اس لیے پرانے عظیم میں تو آپ نے پڑھا ہے لا مسلت تو اس میں قرآن حجے کو ہے نا الیکر یادر لا تو ہر ایک فیضا کرا نہ ٹھیک ہے نا کتاب المان میں ساتھ آپ ذکر کیے ہیں جہاں بھی قرآن امام بخاری کو زیادت میں امان کی آیت ملی ہے تو سبزی جمع کر دی تو جب قرآن عظیم کی کا, کی کی کا, کا مس بغیر وضو کے ناجائز ہے تو وہ چیز جو کہ حامل قرآن ہو اس کا مس بھی بغیر وضو کے ناجائز ہے اگر اس بخاری سے مثلاً حامل قرآن ہے جب یہ عوراق حامل قرآن ہو گئے تو قرآن کے لیے ادب تو یہ ہے کہ لائے نسل المتحر تو حامل قرآن کے لیے بھی ادب یہ ہے کہ لائے نسل تو اس لیے ہم نے بخاری شریف کو باوضو پڑھنا اور پڑھانا ہے بخاری شریف کے لیے بغیر وضو کے نہیں آنا امام بخاری کے طرح ہم تو متقی پر پیرزگار نہیں بن سکتے انہوں نے تو سولہ سال میں بخاری شریف جو تحریک تھی لکھی تھی پوفا میں بسرا میں مکہ میں مدینہ میں آج بھی اگر اللہ کریم آپ کو میرے ساتھ وہاں لے جائے گا تو مدینہ منورہ میں باب باغفا سے جب آپ نکلتے ہیں تو سارے ابو ذر کے ساتھ بالکل متصل مسجد امام بخاری موجود ہے اور یہ جو غسل کیا کرتے تھے تو ہم تو غسل بھی نہیں کر سکتے وضو بھی نہیں کر سکتے ہاں اس زمانے میں ایک شیورادی سے ہمارے بادشاہ سب وہ اب بھی بخاری کے لیے غسل کرتے ہیں گرمی ہو کہ سردی ہو وہ اب بھی امام بخاری کی طریقے پر پڑھاتے ہیں تو بخاری شریف کے لیے وضو ضروری ہے ٹھیک ہے تہارت ظاہریہ اور باطنیا دونوں ضروری ہے اس لیے کہ عال علم نے لکھا ہے کہ طہارت ظاہری یہ مؤثر ہے طہارت باطنی کے لیے اگر ہمارے یہ ظاہر پاک ہوگا نا تو یہ ظاہری طہارت جو ہے یہ باطنی طہارت کے حصول کے لیے انشاءاللہ مؤثر بن جائے گا تو دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے بخاری شریف کی لی فقت نہ جملے کے لیے وضو ہونا یہ ضروری ہے وضو ہونا کیا ہے ضروری ہے اس لیے کہ علم کی مثال فرشتوں کی ہے اور جال کی مثال لکھیوں کی ہے لکھی جانتے ہیں جواب فرشتے جو ہے نا علاجت کی جگہ نہیں آتے کیونکہ کسی نے سنا ہے فرشت غلازت کی جگہ نہیں آتی مکھی وہاں آتی جہاں غلاجت پڑی ہے تو چونکہ یہ علم فرشتوں کی طرح ہے تو اگر ہم میں تہارت ہوگا تو یہ علم ہمارے پاس آئے گا اور اگر تہارت نہ ہو تو علم دور چلا جائے گا کل تم نے سنا تھا شکو تو وکیل سوا سی وہ اس کے یہاں بھی مرتب کرو ٹھیک ہے نا تو اللہ علمو کل ملا علم کی حیثیت فرشتوں کی ہے فرشت پاک جگہ آتے ہیں جیسے زبان بندیوں میں آتا ہے تو جعلوی غلاظت کی جگہ آتا ہے اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ہر علم کے لیے اور خصوصاً علم حدیث کے لیے ہمیں مشتقل بہارت ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تیسری بات جو کہ علم حدیث کے لیے ضروری ہے وہ اب مشترک معلم اور متعلم کے لیے یہ ہے کہ ان یقون ابتدا ہو کہ ہم صلاح علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں کہ حدیث کا علم جب آپ شروع کرتے ہیں تو کم سے کم اس کا ہم ابتدا اللہ کی تعریف سے ہو نبی علیہ السلاط اسلام کی تعریف سے ہو اس لیے کہ آپ نے وہ حدیثی مشکات میں پڑی ہوگی جلد ثانی دو سو بہتر میں کہ کل عمر بھی اسم اللہ ہے جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ ہو تو بخاری تو کام ہے کہ نہیں ہے ہر کتاب کام ہے تو کام کی چیز کو اللہ کے نام سے شروع کرو تو یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم خطبہ پڑھیں لیکن یہ ہے کہ الحمد رب العالمین اگر آپ پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں بخاری شریف کے لیے تو دل میں پڑھ لیا کر الحمد رب العالمین اللہ علیہ خیر ری محمد ٹھیک ہے نا جی تو آپ مختصر پڑھ لیں استاد بھی پڑھ لے تو اچھا ہے امام مالک رحم اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب حدیث پڑھاتے تھے اٹھارہ سال اور ان منورہ میں حدیث پڑھائے جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو لا علم لنا ما علمتنا ابتدا مصبحانا حکیم پڑھتی تھی جب طلبا ان سے استفسار کرتے تھے تو پہلے ماشاء لا لاقوت اللہ بلّہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد جواب دیتے تھے تو معلوم ہوا تیسرا ادب جو آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے کہ ہم اس علم کو شروع کریں گے تو اللہ کے حمد جو سنا سے اور مبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے دل میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس لیے محدثین نے یہ بات لکھی ہے وہ بعد میں کبھی ترتیب سے آ جائے گی کہ قرآن کے بعد سب سے افضل جو علم ہے علم حدیث ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طالب علم ہو یا محدث ہو وہ جب حدیث پڑھتا ہے ارادتاں ہو کہ بلا اراد ہو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی پڑھتا ہے تو کم سے کم ایک مجلس میں ایک آدمی حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے تو میں نے ایک دفعہ شکایت کے درس میں تھوڑا باپ یہ بات بتائی تو پھر ایک طالب علم میں جب حدیث شروع ہو گئے تھے ایک دن مجلس میں اس نے گنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دور پڑھا تو اس نے کہا کہ 127 مرتبہ تم نے پڑھ لیا ہے ارادہ بھی نہیں تھا کہ ایک سو ستائیس مرتب پڑ جائیں تو نبی پر قصرتی ضرور پڑنا ان شاء حدیث کے واسطے سے ہوگا یہ تین باتیں تھیں جو آپ کے لیے بھی ہیں اور میرے لیے بھی ہیں اب تین باتیں آپ کے لیے صرف تو تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ ضروری ہے متعلم کے لیے اپنے استاذ کی تعظیم احترام کرنا اب سمجھتے اور اس کی مثال یہ ہے کہ آج آپ کو بتاتے شاہدہ کرتے ہیں جب ایک چیز کی آپ کے دل میں ایک چیز کے ساتھ ان سے محبت ہوگا اور تعلق ہوگا تو آپ اس سے فیض حاصل کریں گے اور جب آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہو تو آپ کو اسے فیز نہیں ملے گا اگر استاذ آپ پہ بور ہو بوجھ ہو آپ کا جی یہ جی نہیں چاہے گا کہ میں اس استاد سے کچھ لے لوں آپ ویسے بیٹھے ہوں گے اگر تمہارے دل میں استاذ کی عزت اور محبت ہوگی تو تمہارے دل میں شوق ہوگا اس استاد سے کچھ لے لیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کرو احترام کرو عزت کے نگاہ سے دیکھو اس کے ساتھ محبت کرو ٹھیک ہے نا اس کا نام ہو تو ادب و احترام سے لینا ہو ٹھیک ہے جیسے محدثین حضرات میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر طالب علم کے لیے مؤدب ہونا چاہیے جس کا نام بھی لے گا تو ادب سے اللہ تعالی اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ حسن بصری رحم اللہ ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے ساتھ جو مر گئے ہیں تو رحمہ اللہ جو زندہ ان کا نام لیتے ہو تو مدد ذہن آہلی مسئلہ حل یہ آداب نتازی میں تعظیم استاذ احترام ہو قلب میں قالب میں لسان میں محبت ہو یہ محبت جازب ہے اس سے فائدہ لینے کے لیے آپ کو ایک نظیر بتاتا ہوں کہ آپ کو علماء حضرات جو ہیں نا پورے سال میں پڑھاتے ہیں کبھی آپ کا سوچ ہوتا ہے کبھی آپ کو خوش بیداری ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے لیکن ایک نیا مول صاحب جب آ جائے نا جیسے بھی آج نہیں تو سب کھڑے ہیں کل کوئی بھی نہیں ہوگا سمجھے تو جب نیا مول بھی آتا ہے تقریر و واق کے لیے تو سب لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں اس سے اچھی اچھی باتیں تم نے اپنے ساتھی سے سنی ہوتی ہیں لیکن جو نیا ہوتا ہے نا مان آتا ہے تو اس کی لوگ باتیں بڑے شور سے سنتے ہیں تو اس لیے سنتے ہیں کہ اس سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتا محبت ہوتی ہے تو استاذ کی تعظیم استاذ کے ساتھ محبت علم کے حصول میں برکت ہے حسن بسی کا تول آپ لکھیں آپ تو حسن بسی کا طول لکھا میرا سبق ہوتا ہے لمبا تکلیف تو نہیں محسوس کر رہی اور جب تک میں حج کے لیے نہیں گیا تو میں روزانہ دو دو سبب پڑھوں گا یعنی جو محدث حج ایک سبب پڑا تو میں وہ دو پڑھاؤں گا تو اس کے لیے آپ کا جو نارا ہے وہ کور ہو جائے گا تو توجہ ہے عبداللہ ابن مبارک نے ایک جملہ لکھا ہے بہت قیمتی ہے انتہائی وسیع ہے اس نے کہا ہے کہ ادب ال یزید فی المال والمال ادب ال استاد یزید فی علم سمجھ گیا تم عبداللہ ابن مبارک پڑھنا نہیں چاہیے عبداللہ ابن مبارک پڑھنا چاہیے تو عبداللہ ابن مبارک نے لکھا ہے کہ تعظیم العب یزید العمر والمال اب باپ والدین کی عزت کرو گے تو تمہارے عمر میں اور مال میں برکت آتی ہے تو وہ تعظیم استاذ یزید العمر اور استاذ کی عزت کرو گے تو علم میں اضافہ ملے گا توجہ ہے استاذ کی عزت کرو گے تو علم میں اضافہ ملے گا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک استاذ کا غصہ اور مارنا ہے اور ایک والدین کا مارنا ہے تو والدین کے غصے اور والدین کے مارنے سے استاذ کا غصہ اور مارنا مفید ہے اس لیے باپ بیٹے کو مارتا ہے اپنے فیضی کے لیے استاذ طالب علم کو مارتا ہے طالب علم کی فیض کے لیے تو اس لیے استاذ کا غصہ والدین کے غصے سے طالب علم کے لیے زیادہ مفید ہے اور اس طرح ضرب جو ہے نا تو وہ بھی استاذ کا جو ضرب ہوتا ہے نا یہ والدین کے ضرب سے زیادہ مفید ہوتا ہے اس لیے وہ تو اپنے لیے مارتا ہے تم یہ کام تم نے نہیں کیا ہے استاذ تو کہتے یاد سبق بھی یاد کیا ہے تو یاد کرو تو تمہارا فائدہ ہے یاد نہ کرو تمہارا نقصان ہے اس لیے آگے بات تو بہت سخت ہے بہت سخت اس لیے علما نے لکھا ہے کہ علم جو ہے مبتدی سے علم نہ حاصل کرو جو گتی ہو اس سے علم نہیں حاصل کرنا تم نے مشکات میں حسن بصری کی روایت پڑھی ہے آپ کو یاد ہوگا ان ناظ الم دین فن ضرو امن حضون دین <دِينَكُم> یہ جو علم ہے یہ تو دین ہے تم دیکھو تم کس دین کو کس سے لیتے ہو تو مبتدی سے علم نہیں لینا کیوں نہیں لینا تو جو کرو جمو یاد رکھو آپ کو قیمتی بات بتاتا ہوں اس لیے کہ جب استاذ واجب و تعظیم ہے تو مبتدی جب آپ کو استاذ بن گیا تو آپ پر اس کی تعظیم لازم ہے اور حدیث میں آتا ہے من وقر صاحب عطم فقد آن الا حدم الاسلام تو کیا کرو گے آپ لیے فرمایا کہ مبتجی سے علم حاصل کرنا نہیں ہے اے ابھی یہاں پر لو فرضی لاؤ فرزن اگر آپ کا استاد بداعتی مزاج ہو اور آپ اس سے علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ معاملہ کو ایسا کرنا ہوگا جیسے کہ والدین کے ساتھ کرنا ہے کون پڑا ہے جا ادا کالا انتشری کے بھی مال سل کے بیفلا صاحب معافی دنیا تو اس استاذ کی بات جب قرآن و سنت سے متصادم ہو تم نے نہیں ماننا لیکن وہ استاذ جنوبی امور میں اس کا احترام کرنا ہے مسلمان ہو گیا نا ٹھیک ہے کتنے ہو گئے پانچ ادب تو لگا کے لیے خصوصاً یہ ہے کہ ہر طالب العلم میں کچھ ایسی صفات ہونے چاہیے جو کہ اخلاص پہ دلالت کرتے ہوں کرتے ہوں مین جملہ ان میں سے ہے ارف کو کیا ہے اپنے ساتھی سے نرمی کرنا ہے ایک طالب علم دوسرے کے ساتھ محبت رکھتا ہوں الفت رکھتا ہوں طلبا کا آپس میں عداوت نہ ہو طلباء کا آپس میں اختلاف نہ ہو طلبا کا آپس میں بغض و اناج نہ ہو اور رفتوں کے سام بھی ہے نا صورت السام یہ مسئلہ تو وابز اللہ ولا تو و صاحب بل جم و بنصبیر تو الجم رفیق سفر بھی ہے الجم عورت بھی ہے الجم شریفی مجلس العلم بھی ہے آپ کے ساتھ کے ساتھی بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ آپ کے لکھنے کا لحاظ کریں اپنا ہاتھ پار نہ ہلا آپ کی لکت خراب نہ ہو جائے آپ کو بھی چاہیے کہ وقت سبق میں اس کو اپنا بالک اور تکیا نہ بنائے کہ ایک ٹائم دوسرے پر تکیہ لگائے ہوا ہے وہ بیچارہ پریشان ہے کبھی یہ ہاتھ ہٹائے گا آرف کو بھی سا اور اس طرح دوسرا ادب یہ کہ اتفس ہو المجلس کہ ساتھی کو بڑی محبت سے اپنی مجلس میں بیٹھانا ابھی جگہ نہیں ہے یہ ساتھی آگے ادھر بیٹھنا چاہتا ہے یہ ساتھی ان دو ادمیوں کے درمیان بیٹھنا چاہتا ہے تو ذاکیر القم تفس ہو فلم مجال سے تو اس کو چاہیے ایک پاؤں کو کھڑا کر دے ایک پر بیٹھ جائے وہ بھی ایک کو کھڑا کر کے دوسرے میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ درمیان میں اس کی بیٹنے کی جگہ مل جائے گی اور فی المجلس طالب علم کے لیے چاہیے کہ یقون مختلض انوسف نفاق ہے توجہ ہے طالب علم کے لیے چاہیے یقون مختم الوسفن نفاق کہ طالب علم میں احتراز و نفاق سے کہ منافق نہ ہو آپ کیسے سمجھے گے کہ طالب علم منافق کون سا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ جب طالب علم سبب کے لیے بیٹھتا ہے کہ متوجہ ہو استاذ کی طرف اور متوجہ ہو اپنی کتاب کی طرف ان نفیز عل کے ذکر علم کام لہو قولگن سے قابض اور القسما ہوا ہاں تو متوجہ ہونا ہے اگر توجہ کوئی طالب علم توجہ نہ کرتا ہو بے توجہ بے توجہ سے بیٹھے گا تو اس میں نفاق پائے گا جیسے شاہلی اللہ رحم اللہ نے فرمایا ہے ترک توجہ کی مجلس العالم میں اور پھر صورت محمد سے استدلال کیا ہے نا ذا یقول نبی علیہ السلام کے مل منافقین منازقین بیٹھتے تھے جب باہر نکلتے تھے ما ذاکال نے یہ کیا کہا بھی کیا کہتا تھا کیا کہتا تھا تو گویا کہ اس کی توجہ نہیں تھی نا تو ان تم نے توجہ سے بھی بیٹھنا ہے کتنے ہوئے اچھا میرا خیال ہے کہ آپ پانچ پہ بس چلا آگے بھی جاتے ہیں تھوڑا سا تو تیسری بات جو آخر میں آپ حضرات کے لیے کرنا ہے تو تعظیم کے لیے آپ کو کہ ضروری ہے کہ طلبا کا واسطہ تین چیزوں سے ہے طلبا کا واسطہ تین چیزوں سے ہے ایک کتاب سے ایک استاد سے یہ نہیں کہ میں سب استاد ایک استاد سے اور تیسری چیز دیپائی کتاب سپاہی سے لیکن یہ ہم دوسری چیز بتاتے ہیں پپاہی کے علاوہ دوسری کتاب سے ایک کتاب سے ایک استاد سے ایک مسجد اور مدرسہ سے ایک مسجد مدرسہ سے اب علما بھی من شائر اللہ ہے کتابی بھی من شا اللہ ہے مساجد و مدارس بھی من شاء اللہ ہے جب آپ کا تعلق ہو گیا شاہر اللہ سے تو آپ پر تعظیم شاہر اللہ واجب ہو گیا اور جب آپ تعظیم شاہر اللہ کریں گے تو آپ کو اللہ علم دے گا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ <تصفح> یہ آدار تھی کسیل شاہدہ شوئے باب و کیف کا من بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> وقول اللہ عز و جل اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا اَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِم وَالنَّبِيِّينَ when <laughs>